بابل فل مضبوق بل سفرا جامرنگ فزر رنگ بانی فزر رنگ بانی مقصود جوادہ بغیر اتدا خور تاجفر کی تنصیص راغ نہ اتدا خور نبی گئی نبیل سراد السادہ بغیر السادہ خر کی راضی نبی سرات و سلام بگلے ورس مانے رنگل زل رنگ تیری کی ہو بادرام راؤ دیباد آگت کر کے محمول تبلناہدہ محمود بدنپور محض من دے اگت وزافور چ مفلوت رنگ سنبے جائز دے دین دا کر کے دبن مان دے سیام نکات باپ دو ترف نہ دے پہ راگ لیدی این کارس بگلے سفر رنگ لے گی رنگ ادو ننگرا پنڈا سا رنگ تو مت بگ سفر تو نے بہا مار دے نیم چنگل محبوب دیت نیری سرم سین کانس بہ سیاح سیاب کال کی زمیر احتمادی سیا بہ ہو نبی سمن گور فلی جام ہتکی گرکیچ نبیلس مڑ جب شاپ صحابی نبی رسام دریا وکیچے بٹنی فرانستی گرم وجہ جی تھڑی کو حالت شاہ کر دے ملا کاری کر گی کان کی زمین رجی عبداللہ کان کی زمین رجی عبداللہ نمر کان ایس بہو بہا سیاب کنات کامامت ہو وہ عبداللہ اب نمرچ رنگور میں پلے جل رنگ بانے ٹھورے جامع حت کامامت ہوں جامام رنگورا م. ان تلب جگور ان مفید نبی صلی اللہ علیہ ابرم <تصفح> دا دا دا دا دا سبز the flaws anibiras rasra da paray tu alayhi burdain aqzaraini baward faqman ما دو کا بابل ہمراہ باپ بار سہمان کے پیبار کے مختلف دی ثبوت اور جنا مذائب و مختلف تھی حتیٰ کہ احناب کی, کی مفاد مختلف تھی یو کول دا د قدامت شبیر احمد نارت جی سہمال دمرت مت لکھن جائز ماسفر قول جن ماسفر نا جائز دے تنسی سن بادفر نہ نور حمرت جائز دے دی دے دی ہمرت جکم شدید دہاگ من دے اور کہافی فی رقم عورت بھی نہوا جائز سرورم اگا ہمرت چاہا ہمرت خالصی مسمت بھی رضانا جائز اور کم ہمرت چاہگا بازی میں اوقاد بھی, بھی نہاگا جائز دے اور پنجم تام ذکر کی جدانا ہے تنظیدہ اور شگم آگا ہمرات چھپائی کی تشبیح بن سارا دیامہ دے سر پٹا پر سر کر سر پر تمہیں کم ہمر چپائی تشبیفان آدھی جائز دے سربڑست سربڑست سر جائی کردر سر, بی سور سر, سر سور بھی کر تشبی بنانا تشبیبرواد جکر کہ مارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سنی راکہ بے قدر مسرجن بانی رنگانی مسرجن مسب رنگ فکریا فکار مہاجرے کرا و فیما کراہت نبی علیہ السلام فاته توحیدهم یجورون و قرطا اور والاو کلیو کلیو تنور دا تنور شان دا صابو تو ماہ افنا کسوتا مارو چیزات باد آرے کامرت جائز دے نہ مارو بسا سورگ استعمال تانا کامتر جامی ہوئے دیکھی ڈک رنگ گئی انولابی رنگی بلکہ در میری محرد چابل بالکل خفیف ہوگی متوسط ہی مسلطار بالکل ڈک رنگا انولابی رنگا بعد لفظ کو صدالت کے لیے اختیار اور راجی ابو داؤد تو چکم صنف نے سنا نے ابو داود مضبوبن سلام ابد اللہ, اللہ سلمان گلابی رنگ فقال ما هاذا تارق تم قسم جا ورا اسباح انکار فنتلب وحرکتو ما لان پر دوم سے ذرا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سنا دبی سوبے سکا دیو کلجامے سبقوں تو حرکتو اومے سے ذرا قال فراہ بسو دو ما ہرวัน قال احد سوبان احمران علیہ نبی سلام السلام خمارو مداشت چوک مرتکیب دماسی سلام سلام محمد چین دو خاص مادرام ادارا مزی مزی اللہ اللہ دے دا حمرت من پا دوجی دادت دوجنا اکسیت فنزانا من دا داحمر چگان فکر پتا رو رو روان دی. بہ سیا بندہ مگر جا می داٮٔ پہ تمیں نحن قزارے کے مجلس مش کو فضے بارے سرار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراو راہوں میں نبی وسلم کرے سرخط کرے کے دل دل بھی وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراچی اور ضلع ہٹوا واپس کراچی اور ضلع واپس کے دل دے میرے سرار سلام عالمت پوشا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کرہما فارت بدو گندام مرچا جی جامع بصری ہٹ رنگول دی فا حضرت شروع شدا فغصرت وارد حمرت هر حمرت چفتا مقام ان رسول اللہ وافس جلا خارش لم کال واردی شو جدا سر جائز ندا جائز دے داد دا. کے واپسی واپس لاڈ داد دا زینب نہ دا چکن واپس واپسی دبیلبر واپس دے وجنا کبھی لابا سا سونا استعمال خردان جائز دے دو جن دامنوں کو ہمرد کی, کی. دا نرمود تھا ان دکام تھا جی تو شہم ہمور سر سر کے ہمرت ہمراہ کا بری دیا مارو چھائی کی سری لکھے سردار حمرت ہمرت دکھارے سو سی مانا دار پاگا جوڑا کہا ہم ہمرد خیال صدر نے مراد لمرات شان قط و معذریت سوق زیاد کے صدر ابن رسالت و سلام نہ حدثنا مسدد حدثنا ماویان ان الهدايه نامرنا نبیه قال رایت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمنا یخطب علی یخطب علی بلدن علی بول بلدل احمر ما نام دار وہ چیز دا مارانی چھن بے مقت روات چ باب کے ذکر داغس ربی تزاد رضیندہ پھر تعارف و فرمان دا تعبیر متاین در قسم کہ وہ اللہ یندہ معورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فملاکچے جی خود دیوئے لفا قچرا اصور فا قچرا بانے فا بانے سادر سرور لکھوالا والی ان اما بہی عبرانہو نعمری عبران صلی اللہ علیہ وسلم داگہ مخی وی عبرانہو تعبیر کاو داگہنا این ابلاگ تعبیر عبارت لے ابلاگنا انچہ غرابی ربا نبی علیہ وسلم اتنا بات نبی علیہ وسلم کورا دا فارد